الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا وعلى السيد المصطفى والصلاة على سيدنا وعلى السيد المصطفى يا نيلم مصطفى الله علي والدينا واصحابه يسطوك بس افا فأعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم تراسمي <تصفيق> من نوع الجيلي كريمي اپنی جیب رکھ تھلے سٹن والی نہیں سدا تو سدا نال سر یار سوند مالا سہبیا سی بھی ہے بل عزت جلا جلالو ان دعا ہے اللہ تبارک کا ہوتا حالات من نفسانی میں نقصانی نجات عطا تو مجا حق میں سمجھ ع امل پیدا ہوں حق بولنا حق کے ہی مرنے کی توفری قطع فرم آنی بول جدرسا فیضان رسول اندر ملتان شریف ازدار روحانی جلسہ برادر میاں محمد امان اللہ صاحب صاحبزاد میر محمد منصور صاحب امین اللہ نامیا صاحب اور برادر شیخ محمد شفیق صاحب شیخ محمد رفیق صاحب جلسے احتمام فرمائے اللہ تبارک وطال کے نارائن خاندان مختصر وقت کے اندر اج میں جناب ہوں بڑا مہو دان کیا یعنی جانور ہمارے لیے در سی ہی برت ہیں جانور جڑے ہیں جانور سارے عمرت نہیں اللہ تعالیٰ قرآن فرمند ہے اتنے تسان جو سنیا جنا سنگیاں رات سنیا میں نے اتنے تو موضوع میں پورا نہیں کر تو پورا اج بھی نہیں ہونا لیکن چند قیمتی گلوں میں میں چاہتا کہ اسی موجود سنا کے یل چاہ قاری محمد شفیق صاحب برادر میرے اثر فرما رہا سن میرا شریف کا میری طبیعت ہی کچھ ایسی جس شہری زیادہ ضرورت محسوس کرنا انہوں پیش کرنا میرا شریف مبارک بہ مبارک واقعہ گھر عظیم روجا سید الانبیاء پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہ سب بار ہار سن چکے بار ہار سن چکے اہی گلا میں سنائی جا اس توا سبق تو حاصل نہیں جو ہونا جو میں آج موضوع پیش کر رہا ہے تو تمہیں وہ نوا سبق حاصل ہونا جا ساری زندگی سنیا نہیں ہونا اللہ تعالیٰ بفضل و کرم دینا وقت تھوڑا سفر طویل کرنا کاریاں ضلع گجرات پر جا کے پھر خطاب کرنا اتبارک و تعلمی سڈے واسطے ساری اسلح واسطے سان اپنے نفس کی اچھی بری سفت کی پچھانا جانور پیدا فرمائے بے شمار حکمتوں سزا کرن پہنچ لا کلیلا سن تو علم بھی تھوڑا لگا ہے جو علم جنہ اثر کر جائیے مامولی کوئی شا نہیں تو اس ذات کریم سڈا کیدا اللہ تعالیٰ ساری مخلوق دا علم کٹھا کرو سارے انسانوں دا اللہ تعالی نبی پھر سارے نبیا کا علم کٹھا کرو سڈ نبی پاک سرکار کے علم سننے کے مقابلے جدر سمندر اللہ سڈ نبی پاک سرکار کا علم کٹا کرو اللہ تبارت لے کے اے مثال بھی نہیں دے سکتے مور اے مثال بھی نہیں دے کیونکہ خالق سفت کی کوئی مثال نہیں ہوتی کری بندہ جڑا نا یہ اپنے آپ دیاں چنگیاں بڑیا سفت اپنے وچوں پچھا انستے بڑا اور نہیں پچھاڑ سکتا میرے اندر کہ سفت چنگی ہے کہڑی ہے کہڑی خوبی ہے کہڑی عب ہے لیکن دوسرے ویخ کے فورن احساس ہوں اندروں کہ آم برا کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ باقی دی کائنات انسان واسطے آئینہ نہ جی اپنے چہرے سے جو کچھ ہوئے انج ویخنا انسان ممکن نہیں شیشا سامنے کرے گا تو پھر آ جانا سارا کو چنگا انسان سفت کہڑی چنگی ہے کہڑی بھائی جانور بندے پتا لگ جائے آ جانور والی سفت میڑی ہے چنگی ہے یہ میرے اندر ہے کہ آ نہیں یہ میں کھا پیا پاوا اللہ تبارک و نے اپنے جڑے بے زبان مخلوق جنہوں سمجھنے یہاں درد بڑے سبق رکھے نے بڑے عجیب حکمت دے سمندر رب کے ٹھاٹھا پہ مار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 خوبیاں اللہ تبارک و تعالی رکھیاں تے ویخیا وہ خوبیاں اگا بیان کردہ اللہ تعالی نے جانوروں کا فرما دس خوش سمجھدار ہو ایک سورت دا نام سورت نمل ہے نمل چھوٹی نہیں ایک سورت دا نام ہے سورت ناہل نہ لانے شاید بھی مکھی خود سوچو کہ حکیم ذات لطیف ذات جی کوئی کم بے مقصد اور بےہدا نکلے وہ اپنے مبارک کلام دے ایک, ایک پورے حصے نو جانور نسوم کیوں جانور بڑے پھر ساری توجہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنے مبارک کلام کے کتنا عظیم حصے نو جن اسا صورت پہ آنے کسی شہر کی مکھی کا نا دے ہے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 بندہ اللہ کا قریبی بن جاوے اللہ تعالیٰ کا خاص انام یافتہ بندہ بن جائے ہوں حد ہود پرندہ کیوں اتنا اعزاز پائی کھڑا ہے اندر واقعہ قرآن اچایا کھڑا ہے ہوں مکتا سمجھو سمجھاو تو کدو سنیا ہونا ماں سمجھے آم گل اے تو اللہ سونے کے فلنگ منہ چ نہیں سنیا ہو گل کی حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنی فوج کا مقدمہ تل بنایا سی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 نگاہ فرمائی تو فرمانا نے کی گل مطلب نظر نہیں آتا کیا میرے محفل کو نہیں کی گل خیر بادشاہی تفک تو تفتیشا فرمائی خبر ملی نہیں, نہیں آپ نے فرمایا جے کوئی نہیں تو جائے جی گا نا یا تے میرے اگے کوئی صحیح عذر پیش کرے تو جان چھٹنی تو چاہیے عذر پیش کرے گا میں سخت عذاب دیاں گا یا جانو مار دیاں گا توجہ فرماؤ گل تو قرآن کنڈی اہمیت لالے مسئلے میں بیان فرما اللہ قرآن پڑا محا فرمایا آرماندل نے جب تلاش کی فرماند نے کی گل ہے میں نے خود دستا یا غیبی میں فل میری ہے ہی نہیں میں انہوں ضرور عذاب دیا گا بڑا سخت اللہ بن شدید شدید آب دیا گا یا انہوں زبا کر چھوڑا گا یا سلطان اموبین یا روشن دلیل پیش کرے کہ میں کیوں محفل چاضر نہیں ہوں حضرت سلامان کہ اپنے عملے پر بے خبر ہوا کم اج نگاہ ہونی چاہیے دیکھے سرو نگاہ نی رکھے نہیں جنا ہوئے سدا دے اپنی داری فوڑی کیوں نہیں ہوگی سڑک جاوا تو تنہوں بے شعور سمجھنا لے جی جانور بے شعور میں تو آپ سزا کیوں پڑے معلوم ہویا بے شعور آسان کے انہوں نے شعور سمجھنے وہ بے شور نہیں ابھی فرما دے مسلا داں دسا ہے لیکن جب میں کہ جانور اے شعور رکھ دے میری حکومت اس, دے اندر اس دے ہے دے اے میری حکومت د فرد ہے ذمہ داری میں جاننا ہوں اور میں سزا دیا گا میرا اس فرد جو پورا نہیں کیتا تو جو سجنا دسیا وے مار نہیں پیار سو ملتے جانور دیں گے جب انسان کا پتو چکے میرے فلا چار تھی کال کرو رات والی تقریر دا کوئی حرف نہیں آئے گا رات میں کنے گھنٹے بولیا انشاءاللہ ان شاء اللہ سارا نوی گلیں اللہ گل اللہ یہ آئی میرا مطلب ہے سمندر جو قرآن والا ہے جی اجے معاشرے دیا شیا پلیتیاں خرابیاں اس قرآن کے لب لب کے چوٹا نہ ماریاں جانور فائدہ توجہ ہوا بولو سبحان اللہ <صحن> انسان کسی دی عزت نڑڑے آپ برا فیل کرے جم کرے انہوں مار نہیں پیارے سب کتنا آیا جانور وہ غلطی خطا کرے میں گا مفری لکھا کی میں پر نوچ کے سٹ دیا گا تم پتا لگے خیال کے لگی تھی اور سنوے اللہ تعالی دے اللہ تعالی کا عدم بھی یہ ہے جب کیا مرد دیہ ہونے مولا نے جانور اٹھانے جس جانور نے دجے جانوروں ستا ہے بدلہ دے گا صاف ہادیف بخاری مسلم دے اندر میں سنگا سنگالی بکری بے نو سنگ مارے نے مولا اپنا ادلوکھا بندے اندر سامنے اٹھا گا ہو اور سارے نگاہ رکھو جانوروں سے ویکو میں عدل کرنا بے سنگھ والا فرسنگ لوگ گاؤ بدلا گا لو گرسنگ والے کو مولا چالا درس لیں جا دل جانور انسان ترساں سب سمجھ نہیں کتنے بھولے پھر میں سب اصل خیر حساب کی عذاب تو نہیں ڈرتے وہ ستیا जानवरों माफी नहीं तेन मैं कितों होनी बेअकल नहीं, नहीं हो वाँ वाँ। तो अकल वाले हो जाह तबारक मतला साधे सब नाफ की जाए तो छी जाए चलो मौजा लगे जन्नत रू जाओ तो वो जानवर नहीं बोलन गए या मौला सानू अकल नहीं थी दिती फलीलत सारी इन्होंने सी سانوں بدلے پیا کرا یہ بغیر بدلے پہ چی آنا جو نہیں فرمائی تیرے نات خون تے تیرے مقرر ملا بخشیا تے کچھ نہیں ہونا ڈری نہ سو جا کھا پی موجہ لین سور لر نہیں پھرنا وور سورہ سانو کے خوف پیا کرنا ہے جن جانوروں کے بدلے کرا سام سمجھ آئی کوئی نہیں آئی تے بولنے آدھی ہو تو پھر بولنا ہی نہیں تو جان کٹ کے لے ایمان کٹ کے لے جائے تو ساشا اللہ سخیل نا لوگ جان کو لٹ کے لئے سب کچھ آدھے ہی نہیں. ایمان لٹ جائے جو مرضی کر جائے آپ کسی آخر آلہ رنگ مریلوی فرمانا سونا جنگل چالی بدلی کالی ہے ساری بدلی کالی ہے سونے والو جاد چل سونے والو جاد چل چور جو ہے بزرگ فرما نے خضر علیہ السلام بے کپڑے بے کے کپڑے ویک کے ہر کسی خضر نہ سمجھی سا بگیار انسانی شکل چند بل فی سیا بل فرما رہے مت دے لباس دے اندر گیڑیے ہون گے فی سے زیادہ ہونگ گے کپڑے موزی ایمان دے لٹے رہے کئی مدرسیا کوئی سجا دے بنے ہو گے پیر بڑے حاکم بڑے ہون گے ایسا وقت ہونا ہے نال بہن والا بندہ نال بہن والا چوی گھنٹے کوئی پتا نہیں کی ڈنگ مار جان لا یامنو چلی سو ہم نشی تو بندہ مطمئن نہیں ہوے گا کوئی پتہ نہیں کی کر کرتا ہے میرے اجوی دور پہ چل رہے میں کسمیا پیانے سمجھ آ رہی کوئی نہ گا سنا من خود بہت ہی گل میرا بہ فکالم تو چٹ گزرے وہ دودھ حاضر ہو گئے آ پوچھتے ہیں کدھر گیا ہے آدھا سرکار بڑی عجیب خبر لیان دی اور توجہ کی, کی خبر انو کی خبر کی انو کی پہ دلنے انی وجدتو ارتمرا انی وجدتو رات تمکهم و من کل شی ولها عرش علی غدو البرندہ ہے حضرت میں خبر لندے بڈی دی حکومت الی تو میں رن ویکھیے تن لے کوم ہم زمین جمع ملکر والی تے حکومت رن کی بٹھی ہے اللہ تبارک واطال نے ہو بردا کسا کیوں نال بیان فرمائے ہو بڑ پہ سی وہ خیرت گوارا نہیں ہومر بندے رن ہاکے ایڈے دلے بڑے کھڑے نے فرمائی شکایت پیا لے پرندہ شکایت پہ لے گا لگا ہے اسان پر اپنی سلطنت رن میں اگر نہیں لگتا جانور ہو کے سرداری رن کبھی نہیں دتی کگاڑت نہیں آدھنے اشرف مخلوق ہے. تھے لگے بیٹھے لکھائی غیرت, غیرت کی وجہ تو ہے وہ قوم ہے یس جدو شم سے کے سب کے سبکے بے شو میں جی وہ جانتے وہ ساری ساری دیکھ انسان ہو کے سورج کی پوجا پاٹ پہ کر دینا رب سنے اللہ خدا سمجھ کی بجائے خدا منی کھڑے نے سورج نو دو وکھائی نے رن دی شاہی برداشت نہیں کی تھی دوجہ اللہ تو سوا کسی عبادت برداشت نہیں کی تھی کیا مطلب رن کی شاہی غیرت رکھی ہے اور اللہ تبارک مطالعہ کو علاوہ کسی ہو عبادت سرکن اس برداشت نہیں ماؤں اس, اس ہوئی علم جو پسند آیا اسوری ہوتا فرمایا سمجھ آئی کوئی نہ بولو چلبہ ملتانی توجہ نال بولو سبحان اللہ اچھا ہوں ذرا توجہ فرمایا جی ایمان نال دسو پرندے ایک پرندے وچوں ساڈے واسطے کی سبق نکلے رن کی سرداری کدی قبول تو کیتی کیوں بھائی آپ <laughs> دی شاعری قبول اج یہودی کوشش کی کھڑے لیڈیز فسٹ رن اگو پر مرد جو کوئی نہیں مرد کتنے ہر پاس سرداری رن کی تے ملتان کے بھی, بھی بسان دی ہیں رن کا سیٹان اگو کہ تے آپاں آپ ہی خسرے آ گل سنو ادھر ویکو میں اللہ میں اقبال گل کی سنا وا کلنڈر اکبال فرما کے کوئی حامی نہیں میں کالج ج لڑکے ان سے بد ہو گئے بعد میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آ کر ہو جب مرد ہی زن ہو گئے اندر پھر سناوا سمجھا کے سناوا جی سبحان اللہ کلنگر اقبال فرمایا کہ سارے شاید مول پر چڑھ گئے آج دے ابولی لڑکے ان غصہ رکھ لالجی لڑکے مفت سے مفت میں وہاں تو بن گنو گئے کی مطلب کالجیاں پردہ نار ہوں کیونکہ کبھی نہیں چاہتے ساری ماں کے ساری بہن روکے یہاں کی کوشش ہوتی ہے منگی ہوئے جن کپڑے اتر سکتے جلدی اتار, اتار کپڑے پوا کی گل کریں خواتین کا خیال فرمائی جی رات کی میں گل کر رہا دی بے گائبتی دے خلاف بول رہا تھا ایک خسرہ اٹھا خواتین نہیں نظر آ رہی آپ کو میں خبر اتری دا جدو چھپا کی گل کریے بچاو اس لے جی خواتین کا خیال رکھو کی مطلب تزدیک چھپاوا تو چھپا بچاؤنا توجہ ہی فربائی جی میں ہن گل کرنا میں کہو ایسے طرح بس گل ہو پی میں کہوالما تو عورتوں دا خیال ہوں تے سانو ایڈی لوڑی کری تھی یہ تو خیال کیتا ہے کہ کھوتیا فلم بنی یہ تو خیال کیتا ہے کہ وہ چکلے جا بیٹھی تو خیال کیتا ہے وہ بوشنال جا ٹکری توسا خیال کیتا چوکاں دے اتنے ننگی ٹنگی کھڑی ہے تو چو... خیال کیتا ہے ہر تھاں تھان ترو چالم یہ ہالے تو خیال کر دے ماں تسانو دے پریشان ہو جان رکھ کے واسطے مرد پھرنے آتے خیال رکھے مرد پھرنے جب خیال رکھنا سر تو سانوں بولن کی لڑ نہیں سی پہ تیری ماں بہن سیے خاتون جنا گھر شہزادی بن کے بیٹھی ہوتی گھر کی شہزادی ماحول مامون ہر پاسمجھ آئی کوئی نہ ڈر فرما اکمال اگنیا شیخ کد پردے کی تکریر کرتے غیرتنے ہوگا کر لی کھڑی دون کے توجہ نہیں ہے فرمائی ہاں ایک کوئی ملازم ڈوگر پیاؤں کو فلانا پیا کو فلانا پیاؤں پی چلیا نی ہے اللہ کے فضل میں کسی ہزار ہی مان کا دھد پیتا ہے اللہ بزرگوں کے سبق حاصل لاہور چلے جاؤ بیٹھک رہولہ کرنا اٹھ دن دن اگر آواز بیٹھک کے تینوں سنی جاوے میرا دبان سر وڈ ہاں جمی بچی باہر نہیں آئے جم دی تھوان جی جی ول ہوں وہ فل لگتا کہ نہیں پیر باہو فرمانا کل سنگ سنگ کلو لاج نام لائیے جگائیے اللہ کلندرا آل کے لگا ٹورا کلندر فرما کہ کوئی حام ہی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ہیں ان سے بدزم ہو گئے بعض میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردا मर्द ही जन हो गए। है? मैं एक मोटी जी मिसाल देना सालू ना वेख लैन मूह लुका लग पे ते जो सकूली पेंटू जा रहा हो <laughs> اور کپڑا لا لیا ادما کے دیکھو بندے داڑی رکھیے پگ رکھیے ہے پیا دیسی بندہ جائے عورت ویے گی چھپا لگ پے گی منہ اپنا سمجھے گی پہنٹاڑا کھوسرا جاندہ پیا ہوئے تو اس بختالی جیڑا پایا ہے نا اوہ بھی لا شگنہ اوہ ساکھنہیں دے تو کی لکنا اپنی جن تو کی لکی حضور نے فرمایا من تشبہ بے قوم فاہو امنو جہا کسی قوم نال مشابت کرے ہونا تو وہ اپنے منہ چھل کے جڑے رب اتنے وال رکھتے فرق مرد تے تو عورت تورت رکھے یہ چھل مون کے تے عورت دے نال بھی عورت بنے عورت نے آپ سمجھنا ہے ساڑی قوم توجہ نہیں فرمائی مرے बाल सूरत असा खुदों दिन की गलत ने रखी उन्होंने गवारा नहीं होया बंद बंदे, आते, बंदे आते औरत हाक मोए सरदारी करे योजी सुूल आया उन्हें थां थां तरन भी सरदारी तक कराई अब चाली बंदा थाने वेच गवाही दे एक पासे करण हो चाली बंदे दिन मनी चली مڑ چلیے جنگلو یہ دلیل اس قوم اسلام آخے ایک عورت کی گواہی ایک مرد برابر نہیں دو عورت کی گواہی ایک مرد برابر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 पर कौम बाबा एडी ये जान के वोट दे के चढ़ चढ़ सा मतलब तख्त बहु बदलवीर बनी नहीं चलो शुक्र इत हम मर पते लगन के रब आखेगा बईमानो तुद हुद, हुद तो भी सबक नहीं हासिल پر مرچا کس موسم لگ ہیں اگو ایک سیاح بیٹھا جچ کھینچے اور موسم کو نہیں ہوتا الحمد الحمدللہ میری دعلا سچ تے سچ تارے گلنا تو انو سچیاں سونا اور کننا سے واگ گا جتھے کو مرنی کو نسے چشتی دی گل دا توڑ پیش کرے دشمن میں آکھن کے گل ٹھیک کر دے سمجھا گے کوئی اور دوجی گل صاحب رب سونے تھا انو سمجھائی کہ کفر دنار غیرت رکھے آجے ہو دو دنو گمارہ نہیں ہو جہاں کہ رب تو سوا مجھے دنار یار بادل دھو لو یہ سرف کر سجنا افسوس ہے ہوگی مسلمان ہوگی رب نہاؤ پھر کافر یاری ہوے کفر رتنا ہوتری ختریوں دے, دے میلے میں شریک ہو عیسائی کے گرجیا میں شریک ہوئے، یہودیاں دے نال ہر پاس یاری ہوگی لکھ لانت جیسے گیرت پرندے دال نہیں کوئی نہیں اے مسلمان اکھان حقدار کیوی میں, میں قسم خدا دی کر کی کرکیہ نہاؤ منہ منڈر خیرت بلکہ مینو آخر دے اسلام سارا ملک بھی غیرت دا بہ عزت دی غیرت رکھ دین دی غیرت رکھ رب دی غیرت رکھ رب دسمو کی غیرت رکھ اہل ویت کی غیرت رکھ صحابت کی گیرت رکھ ملیاں کی گیرت رکھ سام جا اپنے مالا قریب ہوں جا اچھا یہ قصہ مبارک سی تھے اس تو سبق یہ ملیا ادھر رن دے بارے بھی گیرت رکھنی کوفر ٹھیک ہے سکول رن دے بارے بغیرت بنا تے کافران کا دوست گلام بنا سر سید نے کہا مسلمان اگریزوں کے دشمن تھے اگریز مسلمانوں کے دشمن تھے میں تعلیم کے ذریعے کوشش کی تاکہ یہ آپس میں بھائی بھائی بن جائے ٹھیک ہے بنے کھڑے کدھر جا میں ہر سبق جانوروں رب دے فضل ربل پر ہوں ایک کسا تھلے اس مولویاں تو ہوگ سنے اصل من ہور, آسا ہور اللہ. سبحان سنا سونا فرمانا عشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا ذو على واد النمل قالت نملة يا أجل أجها لا ذرا ڈٹ کے بول جی دے سب لو اور باقی دیا گل سنی کھڑے مولویاں سرفے کے وہابیاں درد واسطے گل کھڑی ہے پر دے سبق قرآن وچو اپنے نفس دے نفس دی اصلاح دے آوا نقتا تینوں کٹ کے دل کے جا چیز دکھ رہا آخر ہے کیڑی لاؤ کیوں استمام لکھے پیاؤں میں اس علم دی گل کیتی ہے بڑی سونی گل کہی تھی علم دی جدو واڈی تے پہنچے جاتے کیڑیاں مستیاں سن حضرت اپنی فوج لے کے نیڑے جدو پہنچے نہیں چونٹی رکھ لیے کیڑیاں کیڑیوں مر جاؤ اپنیا خوڈان سلحمان سلیمان تے سلیمان دی فوج لشکر تے شوی تے بے خبری دے دن لتار نہ چھوڑ بزرگ فرما رہے رہے اللہ تعالیٰ نے کیوں نا بخشی کہ نام سورت نملے کا پہ گیا ہو اس واسطے اس نبیا دن نبیاں نبیا دی فوج دی نبیان تے تبیاں دی فوج دی سبحان اللہ انسانات اللہ مخلوق پڑھائے اللہ تبارک ذرا ڈٹ کے بول جی سبحان اللہ اور باقی دیا اللہ سنی کلے مولویا سیروں وہ درد واسطے گل کھڑی ہے فکیران سبق قرآن دے بچو اپنے نفس دی سلاح دے آوا نکتا تین کے, دے سر کے جا دا سا چونتی لکرا کھڑا کیڑی دہ کیوں اس تمام لکھے پیاؤں اس علم دی گل کی تھی بڑی سونی گل کہی علم دی جدو واڈی پہنچے جتنے کیڑیاں مستیاں سن حضرت اپنی فوج لے کے میرے جگہ پہنچے نہیں چونٹی رکھ لیے کیڑیاں کیڑیوں مر جاؤ اپنیا خوڈان کدھر سلح مان سلیمان سلح مان کی فوج نشر بے شویری تے بے خبری دن لتار نہ چھوڑ بزرگ فرمانے رہے اللہ تعالیٰ نے کیوں کیڑی امی عظمت بخشی کہ نام صورت نام لے کا پہ گیا ہو اس واسطے اس نبیان دی نبیا تے نبیا دی, دی فوج دی تے دبیا دی, دی, دی فوج دی سبحان دلہ انسانات اللہ کی مخلوق ہمدردی ہمدردی کا در سبق انسانوں سکھائے انسانوں پڑھائے اللہ تبارک بتالا وہی گل قرآن نقل فرمائی او کی پی دس گئی ہے کہ سلیمان سے سلمان کی فوج بے خبری لٹال نہ چھوڑ کی مطلب رکھ نبی ہوں نے سنگت ہوں جان بج کے کبھی کسی بدل آ گیا اللہ اللہ لَا اللہ اللہ جنے انہیں تے نبییاں دے گلام دی سونی صفت معلوم کی کیڑی نے یعنی دوجے وچ اللہ دے پیارے بندے انہوں دے بارے کیڑی معلومات رکھے کہ اے جان بوجھ کے کسے پیر نہیں گے لگے نے بندے ہوئے تے نگاہ نہیں پی فوج دے تھلے ہی آ جائیے یہ مطلب دے غلام کسے نال زیادتی جان بوجھ کے کر دے ٹھیک <تصفح> ہے بزرگ فرماندے نے اتنے نقتا پیار کرنا کہ مرو اے سلیمان علیہ السلام دی فوج یعنی حضرت سلیمان دی سنگت چین کلو والے بندیاں دے بارے کیڑی اے نظریہ رکھی کڑی ہے اے کہ یہ اے جان, جان بوجھ کے پیر نہیں دے تمہوں شرم نہیں آتی وہ بئیمان کڈے عجیب نے جڑے آخ امت رسول د بھی انسان آج سنگت بہن والے صحابہ نبی آدلم کرتے رہی فرمائی ابو بکر امر ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت چہن والے کیا وہ سیدہ خاتون جنت تے زلم کر سلیمان پیغمبر دے نال دہن والے کیڑی نہ مارن مان اللہ, مان اللہ،, مان اللہ، <تصح> تے کالا کتا یہ کہ سد دی سنگت چہن والے تھڈو نبی دی بیٹی نو مارن پھر سڈ نبی نال تو سنیا مان چ نہیں فرمائی اچھا ہوں اتنے اصل گل سنا جی چاہتا نبیا دی سنگت بہن والے لشکر جانور تے بھی ظلم پیر جان بوجھ کے نہیں دے یہودی دے بہن والے योदी की संगत बहन आए वो इंसाना लतारी जाने दुकाना ढाई जा रेड़िया चुकी जा कच्ची आबादी ढाई जाए अपने दस दस मुरबे पारक बनाए हो जे सवेरे बंदर वागू नचने آکھے جی یہ رچا کھیڈنا رچھا تن مربے کے نو گریب دی ہی نہیں دینا ہے جی کول کھانا ہے پھر سواد ویکو عجیب وے جس قوم کور اور سے نو سڑک تہن نہ دین اس میں حلال روزی نہ کما دن دیا دی آبادیاں آبادی ڈھائی جان یہاں دی ساری طاقت صرف غریب نو کٹن تے فنڈ واسطے کھڑی یہ ہے یہودی دی سنگت سلیمان دی سنگت باع یہودی سنگت تعلیم لے مسلمان لطار دے جان بوجھ کے اور دی تعلیم حاصل کرنے والا جانور تبھی پیر نہیں دیا چلو ایک ہوں آخری گل گل مکانا تو گل آخری جی تھلا ہے بھی تھوڑی لمبی یہ پیا کرنا شریت نبی صلی اللہ تعالی وسلم دے اندر جیڑے درندے ہوں دنے نا درندے درندے جان لو چیر پھاڑ کے جانور نو کھانے براہ راست چیر پھاڑ کے گوشت جانوروں دا کھا یہ کیا آخیا ہے درندے اگر انہ دی شریعت مستفا وسلم دے مطابق چا کرونا تعلیم تربیت بس ملا اللہ ہو اکبر کر کے تے چھڑ دو اے یہ چانور پڑے نپے کھائے نہ کیونکہ جب تربیت ہو جانی ہو میں دسا گا اس دے ہتھوں مرن والا جانور بندے تلا ل ہے عجیب گیا پرانے مزید سنا بولو سبحان اللہ سمجھ رہی نا کوئی نہ جن نے درندیاں جڑے جانور زخمی کر کے کھا مکلے بھین جہاں جانور سانور دوتے حملے کرن دا کرپن دا ول سکھایا یہاں دا ماریا جانور بھی تھوڑے تے حلال قرآن ہے خدا اللہ اچھا لیکن اتے ایک شہ ن سمجھ والا ہے کہ یہ جانور کیڑے کہڑے بھاویں پرندے ہون بہویں زمین وسن والے جانور ہو جڑے درندے مثلا باز شاہین اوک گرج جانور نو تسان پرندے نو سکھا لیا سکھانا کیوں اگے دسنا کدو سکھ جائے گا سکھا لیا انہیں مار ل تھلے والے کیڑے کتا بگیاڑ چیتا یہ درند یہ سکھا لو یہ ماریا جانور لا لیکن ایک جانور ایسا ہے وہ بھی درند وہ کتلیاں کام کرتا ہے وہ سکھ پڑھاؤن او کی آدھے کیوں وہ دلیا کا سردار ہے میں سوچتا یہ لانا چلان کیوں کیا اس واسطے کہ ہر جانوروں مادی کی خیرت ضرور ہے لیکن واحد جانور ہے جنہوں مادی کی خیرت نہیں ہاں یہ مشترکہ استعمال کرتے ایک مادی میں کٹھے کھلوک یہ سور کی سفت ہے کر کے کوئی جانور کتے نہیں کتے لال لال مرد نے مشترکہ کھاتا نہیں چلن دیں گے لیکن یہ بختالا ایڈا سخی ہے اور جڑی قوم اندر گوشت کھاے وہ او بھی اوے ہی سخی ہونے انگریز اٹھ اٹھ دا دا مشترکہ ایک مادی کیوں جو ہمیشہ خوراک دا بندے دے جس میں چھ اثر ہوں بھائی سیانیاں مثال دیتی ایک بندہ چھا پڑے بانگ وہ بانگ پڑ دیا اللہ اکبر کرے تو بانگ پڑ دیا نار تاریاں مارے کسی وہ پوچھا بانگ تو بعد اتری دیا تالی لی بانگ اصل نوی دیکھی اس آخر میرا کسور نہیں میں ایک بار ہو گیا سا بیمار تو مین خے کا خون لایا وہ جب بانگ پڑنا اندروں خون ٹپ درولہ اکبر نکلتی درو ادھر اثر ہوتا سیا آرام د حرام دا مال نہ کھاؤ حرام دی خوراک نہ کھاؤ نہیں تو نبی دی شریعت فرماندی ای دی دی ایک حصہ باقی عبادت آخو تو اس سلسلے چمام کی گل سنا وا نو گل امام ال ہر منام ابل مہالی اب تو اٹھ سو سال پرانے امام امام دے استاد بس ہوں می دساں جہاں غزالی گزالی شکر دوڑا کیش ہے شا سی جمے نہیں آپ دے والد نے آپ دی گھر اپنی گھر والی آپ کی آپ سرکار امام دی الہارام دیو وصیت فرمائی نسیحت کی دی میں خاص کمائی دا رزق اپنے پتر نو دے رہے خبردار پورا دھیان رکھی کبھی کتا ہی نہ ہو جاوے ایک والا امام الہرام چھوٹے بچے سر دھوپ پیڈے آپ روئے نے کنال دی گوان لڑائی بیٹھی تھی سی انہیں دھوڈ چاپی پلائے دو چار کترے منہ مچ گئے نے آپ سرکار دی دیال کا مستما چھیتی کھویا چھتی کھو آوے امام الحرام دالر گرامی نو لگ گئے فرمایا بڑی وی خیالت کی تینوں کی پتا میں کن پاک کر کے نو سا. مفتا ہو سال السادہ کتاب دے اندر امام تاش کبرا دادا نے لکھیا ہو فرمایا کما مل محل ایڈے وڈے امام تے بن گئے سن پر جب کوئی مسئلہ اڑا سی فرمانے سن اس ہمسائی دسرے جے میری ماں دا دودھ سارا آئی مسلے میں بیٹھ گا نا تو خیر ہوں پی دارا حرام ہے سڈے بوتل ہی حرام لگی گلمی نہیں رہے ہوںفتی نے اگلے دن میرے کو منڈا بیٹھا ہے اتنے لاہور ایک مفتی صاحب تقریر کر رہا سی کہ لگا میں مستند آلے میں دین ہوں میں نے باقاعدہ فلاں مدرسے سے سند حاصل کی ہے وہ چھوڑ میری تقریر سن کے تے میٹرک انہیں چلی تھی ہوں انہیں درد نظامی والے اتنے بندے کو شروع کیتا ہے تے وہ مُنڈا بڑا ما ہے سیاح سی تو میٹرک چڈی خونا تقریر سن کے وہ جب تقریر کر کے مفتی صاحب فارغ ہوئے آدرت جیتلد کہ آتا سم مفائل دا وہ آدھا چلو یہ دسیا جی میں دسیا یہ دسو مفتی کہڑا سا آدھا اس مفول کا وہ آدھا حضرت جی اس فائلوں اس مفول آکی جاندے جی اس مفوائل آکے جاندے جی تسی حالے بھی مفتی جی جی ہوں شوق سیال بھی اس قوم میں مفتی لگا پھر پتہ نہیں مفتی کنے کن لگے پھرتے اوہ وہ آدھا اگر چشتی جھوٹ بول رہا ہے چشتی آپ ہی جھوٹا تو چشتی دے سارے من جھوٹے ہیں کیوں آخ میں فون کر دینے آن... کدی آ ساری پگا پہ بولنے فلانے پہ جگ تو بعد چشتی پہ بولنا ایڈا جھوٹا یہ بولنا اتنا نہیں بھی جھوٹ کی حقیقت کی اس سلسلے چ ایک گل سنا چھوڑ بولو چال رد ہے لیکن اللہ جمے رد نہ صحیح ساتھ منازرا کرے گا تیرنا چلو ٹھیک ہے آن دے آن دے خدمت کران کی گل سنا وا قرآن فرما پل فرالا ہوں کبھی رو مہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جی بت بنے نے کون پوچھ لیے دس کہیں بنے آ فرمے نے آ جڑا تا وا بت اے بت بننے ماننا دسو کیا انہیں بنے سن مرو بولو تے صحیح اللہ. تو کیا حضرت ابراہیم اسلام تو و تسلیم نو کیا آخے گا اور قرآن حضرت داؤد علیہ اسلام کے کوڑا ہے فرشتے کیا آئے داؤنی سرحد و تسلیم دور ملائکا ہوں فرشتے آ کے آخر ہے کہ میں قرآن پڑھو یار آپ اخی اخی لہو تڑوں سڑ آ جا والی آ جا توں آن کے جی آ میرا برا ہے اندیاں نے ننانوے دمبیا میری ایک دمبی فرشتہ دمبیا ہے توجہ نہیں فرمائی اس سلسلے چانو امام جعفر صادق کی گل جعفر صادق سادک سنا سونا توجہ بولو سبحان اللہ سمام جافر سادک کہڑی کتاب سنانا اے سامنے ہاتھ پڑی بیٹھا آداب مریدی شیخ ابن نجیب سوہر حق ہقس بہاول ہق زکری ملتانی بہاول حق غوث پاک سرکار مرید نے شیخ شہاب الدین وردی دے اور شیخ شہاب سور وردی مرید نے شیخ ابو نجیب سوروردی دے اور شیخ ابو نجیب سور وردی مرید نے غوث پاک بگدیار بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے اچھا امام جافر صاحب سرکار آپ کا خلیفا منسور اباسی کچہری اندر مناظرہ ہو گیا مرجی دور مرجیا فرکے کا ایک بندہ سن جڑے آتے نے گناہ جنہ مرضی کرو کچھ نہیں ہونا وہ اہل سنت لئی انہوں نے مرجی آخیا جا جا کر گناہ جو کرو جو مرضی کرو کچھ نہیں ہونا تھوڑے بھی ٹین دے بندے کو نہیں جڑے آدھے وہاں ڈرنا کچھ نہیں ہوگا موجہ لڑے ٹین دے کو نہیں اج نات خونا دا دور <تصفح> اتنے آتے نے میں کلا میں مستفا ہوں میری ال پوچھو مجھے دیکھ کر جام کو بھی آ گیا پسینا کمینا سدکے سدکے ایڈی بلانا مینو دو لاک جو ویکے پسینے چھٹ پہ لکھا اللہ اس نو نپ یا دنیا دی اگ دے لے جا ہوں ویخ پسینا کھنوں توجو نہیں فرمائی صدقے جاو باہر گلان جنیا مردی بنائی دیکھیے لوگ امام جافر سدرہ پیا مرجی د سنی سرو مرجی سی جی گنا کران کچھ نہیں ہونا سمجھنا جلاج ملا آ گناہ ج مرضی کرو کچھ نہیں ہونا سمجھ لائے سننی نہیں ہے کنجر سننی تے ہو یقیدہ رکھ کوئی پتہ نہیں کہ نت آئی کوئی نہ اچھا مناظرہ پہ ہوندہ ہے سرکار دا آپ فرماندے نے نبی پاک سرکار دی کا چہریہ ایک مرجی پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا نو قتل کر دیو مرجی اگو آندہ او سڑے حضور پاک دے دورج مرجی ہے ایک سن آپ فرمانے او دین آتوں گیا جا دی مولا مولانا محمد شروی دے بارے بھی مشہور ہے آپ مناظرے دے دوران بھابی کسے آخیا انہیں آخیا ہوئے منادرے چل ہو رہی تر جی لے کے نا جتی اپنی مولانا عمر سان او کچھ چ بیٹھے منادرا کر رہا ہے جتی کاچھ بابی تو کی پیا کرنا کازور دور جابی جان اگوں لے لوٹ بولی انہیں ہزور دور جبھی آئی کلو سن انہیں آخیا ہوتوں نکلا گل میں سنی جی یہ گل مولانا دی ہے تے پھر امام جافرسادک والی فونت امام جعفر صادق نے فرمایا مرجی پیش کی گیا ہلوڑ کی کچہری اندر آپ نے فرمایا قتل کردو آدھا ہے اس لیے مرضی ہے کدو سر آپ فرما نہیں جا دیج کتوں آ گیا ہوں مر جی چپ ہوا تو اگو آلوڑ تھوٹ بولے آئی یہ تو ہلوڑ دوں بڑھا لی فرما نے تس بلفا لہو کبھی روہارا حضرت ابراہیم والا حضرت دا کسہ پیش فرما کے آپ فرمان دے ہوں کیا آ تللی کفر بے پریشان ہو کے چپ کر گیا بس سجنا اسے کتاب آداب آبل مریدین لکھیا ہوئے اے واقعہ بھی امام ابو جا امام جافر سب سرکار دا وہ بھی لکھیا ہوئے نال ساری گل لکھ کے پیاب فرما نے اللہ دے فقیر صوفیہ لوگ جڑے ہوں یہاں کی سفر دے یہ سفر دے یہ مسلح دی خاطر یا حق دے اظہار دی خاطر ایک جناب والا جب جھوٹ دی گل بول رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں سمجھا جاتا وہ بھی نبی کی شریعت جہر سمجھا جاوے گا کیونکہ حق دے اظہار واسطے بولیا جا رہا آگ شوکیا دس جلسے کرتے توڑ چکا تو کی سمجھے تو میرے کول آ پڑھ نویں سروں میں تینوں کریما پڑھاوا تین پتہ لگے علم ہوتا کتنے ہاں میں کسمیا پیا وہ استاد میرے کو پڑھن پڑھے کی پتہ علم کی ہوتا ہے میں کسے فقیر دے کول میں کسے وقت دے غوث دا تربیت یافتا ہاں اللہ تعالی دے و کرم دے کے سن اتے گل سنا میں سنا چھوڑا سارے وے استاد نے مولانا منظور احمد صاحب نواں جنڈا والے ضلع آپ آخری دورہ تفسیر قرآن پڑھا رہے سن سائی بار نہ چیز اپنے سنگیل ملن گیا زیادہ تک آپ اتے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 استاد وڈے ڈے غیور بندے تے اڈے بے پرواہ بے نیاز بندے سن جنے مرضی دے مفتی شگیر سن جمع لفظ نہیں سن دے آپ فرمان لگے یہاں دے بھائی صاحب میرے چھوٹے برا دے بھائی صاحب میرے کو پڑھنا اس سے اتنے آئے جنڈا والے تو وہ اسی طرح باہر بازار ہر پاسے گلیں سکولوں دے خلاف کردے کرتے تے بڑے سخت بولتے سن آرتا سا میں دسا جار بےزتی نہ کوئی ہو جاوے جائے کی ہر پاس لگ پہ بڑے بڑے رئی سبند زمیندار نواب لوگی نیا بڑے آ کے بےزتی نہ خراب بیٹھ آت نو خواب پیا ویکھنا میرا جتھے کتب خان ہے اتنے چار پائی ہے انہوں دے بھائی صاحب میرے بھائی صاحب ہالے بالکل پتلے داڑی شریف کونی سی بالکل چھوٹے جا لیکن غیرت سر چشمہ جوان اللہ کا سارا کچھ اسی طرح تکریر سنو تو بھول جاؤں گا منجی تے بیٹھ کے اسی طرح و لہجے سخت نال گلا کر رہ اور میں دیکھ رہا کہ حضور سید عالم سرکار تصدیق فرما رہے اور فرما دینے کہ اس سارا کچھ حسن نیت تے مبنی ہے میں نے وے استادوں کے لفظ یاد قسم خدا دی میں جھوٹ بولاں اے قرآن سامنے پیا ترقی بیٹھا میرے نال حاجی آفتاب سے اسلے جڑا نال گیا سی حاجی آفتاب بسیرپور دسیرپور دن گلا اس گل کا اس لیے نیت مبنی ہے نو پہ فرمان د استاد صاحب جب میں اٹھیا اجازت لئی اجازت لئے از حرمان اجازت دے ہو وڈے استاد چار پائی تو اٹھ کھلوتے جڑے کسے شگر داستے نیسل اٹھ دے اٹھ کھلوتے اٹھ کے فرماندے دے نے اپنے بھائی صاحب ہو رہا نو میرے سلام آکھے آجے اور انہا نو آکھے آجے میرے آستے دعا کرن اور سنو پھر استاد دا چہلم ہوا آپ اسے دور شریف کے اتنے قرآن کی تفسیر دا دورہ پڑھا دیا وسال فرمایا ساڈا وا استاد بڑا ہی درویش نیک بندہ اللہ دا مرد مجاہد دا چہلم سی پورے پاکستان چڑے بڑے پھنے خامل مولوی ادرات اتنے سن میں تکری آخیا گیا اشرف سیالوی صاحب تکریر دکھا گیا میں سیالوی صاحب تو پہلو تکریر کی میں اٹھ کے تو سارا واقع بیان کیا استاد صاحب بیچ بیٹھے سن سارا سنیا اس گل دی تصدیق کی چپ رہے گا صحیح پیا کرتے سجنا اللہ د فضل اللہ. مدی والے کا موجدہ ورنہ میں کچھ بول کے تو میرے کو شہی کوئی نہیں سبحان اللہ لگا پھرنا ہوے نو کھا تو نہیں فرمائی میں روزانہ بولنا ٹل لایا اس اگلے جب جیل جان جیل جان تو پہلو میں نو اللہ سونے نے ایک فریاد بار گاہ سالت لکھوائی سی وہ دو مصر سونا وہ شیر میرے آقا <poans> میرے مولا میری <comentarios> جان سوا کوئی سہارا نہیں میرا ेरा मोल सोने मेरे आका मेरे मौला मेरी जान सोलिया रल के दुश्मन सारे तेरे है चारे पांसे है पाए घेरे और मैंने तो पता नहीं थी भी घेरे पैने उसमें घेरे ही पैसे کے دشمن سارے تیرے چارے پاسے پائے گھیرے بلا تیرے سجا نہیں گے بہت سونے ہو میرے آقا میرے مولا میری جان گا لمبی نہ کروں اچھا مکمل الفاظ سپیکر میں بولے کافی الفاظ سمجھ نہیں آتے گھر میں کر در سور واحد جانور بغیر تین نہیں سولہ آخیا گیا یہ مادی غیرت نہیں مشترکہ مشترک کا رڑ کے مادی استعمال کرنا ایسے جانور کا میں कोई जानवर अगर हो रहे सिफर दार छे मैं नक बढ़ा छा कसम खुदा भी कृपया शरीक मौला हर नदी की शरीय जानवर रखे मालूम होया जानवर बन जाता गला बेगैरत हो दी मौला दी बाल का इंसान की कदर कितो होगी ही जरा बेगैरत होगा मादी भी गैरत नहीं खावेगा अल्ला वहदौला शरीक नैरत पसंद تعلیم پہ کیوں جو کچھ گیر رکھتا نہیں فرمائی دن دسنا بھی یہ جانور تعلیم یافتہ کدو بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو کسے نہیں دسیا ہونا میرے کو کتاب ہے شریف اس اتے دو, دو شرح نے ال جوہرپور نی اور ایک دوسری شرح مختصر جوہرا نی متلے غیر مہدبے کیا مطلب مسائل کی تحزیب پوری نہیں بچ تنقیح نہیں پوری غیر مفتا بے مسلے بھی ہیں لیکن اس دہاشے اتنے جی دو, دو, دو, دو, دو, دو شرح شیخ میدانی بھی ابدل شاخ گنمی میدانی فتوا شامی والے امام دگرد دی اللباب فی شرحل کتاب اس کتاب جنے مسلے ہیں اور سارے فتوا دے مسلے مفتہ بے مسلے تنقیح لکھے گئے اس لکھے कदूरी भी सुना भी सुनाना सुना छोड़ा बोलो चा सुबह गल तो बदती पी है मैं सफर भी करना लेकिन गल बड़ी पते दी है मैं सुनाता प्या लिख्या है बड़े कुत्ते कुत्ते वर्गे जानवर चीता बघियाड़ इस तरह के दरिंदे चपाया में یہاں دارے کہ مالک اس طرح پڑھاوے سکھاوے سکھ پڑھانا کی سکھانا ہی ہے یہ سکھاوے کہ تین وار شکار دے چے کار قدوری شریف و تعلیم القلب اور لبا ہی ہے منسرو کل اکلا سلا سمر چھڑے جانور چانور ہرن پہ کس جانور تین وار جانور نپ کھلوے زخمی کرے لیکن کھاوے نا توجہ نہیں کرنا کھاوے جدو یہ سفر تین آ جائے سمجھ لوے تعلیم یافتہ ہوگی ہوں دے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نپ کلو زخمی کر کے مار کلو گاٹا نپ کے جانور ہلا توجہ نہیں فرمائی نہ ہے یہ وہ ہالے جانور جی پیاسی تہنچ گیا تو پھر چھری پھیر لے مار کھلوتا تو ہلا لے ٹھیک ہے نا اچھا تو باقی فرمایا والتعلیم البازي والنحو هي من الطير بأي يرجع اذا دعته باز گرجو چیل शिकरा اس طرح دے دجے جانور جڑے جا کے پنجے نال شکار کر کے کھاندن پرندیاں نو انے نو تعلیم یافتہ کدوں سمجھا جائے گا کہ جدوں چھڈو راہ وچوں بلاؤ تو مالک دی آواز سے واپس آئے ہے شریعت نبی نم میرے نبی دی شریعت تیری بری کی تو سدکے جب چھڈ آخے لگ جاوے کہ راہ وچوں واپس آوے سمجھ لے یہ تعلیم پا گیا جڑا اپنے مالک دا ایڈا فرما بردار بن گیا ہوں ایوی مار کے پرندہ تو بسم اللہ ہو اللہ. پڑھ چی ماریا بھی بولو چا ہوں نقطہ کیڑا سمجھاونا ہے لباب شراچ لکھا ل یا تعلیم ترکو ماہ معلوف ہو آدت فرمایا جہے ہیں نا درندے دی تعلیم کی علامت اور نشانی کیے کہ جہی انہ جانوروں دی نفس دی کی سفت آدت جدوک جائے نفس ہوت سو نفس عادت گندی تعلیم جا گیا ہوں انسان والا کام کر چھوڑے گا ہوں آ گل میدان بلیٹ کے چشتی لے آدی ایمان سر سجڑا نبی پاک دی شریعت دے اندر عادت پریادت گا نفس والی تا جا کے تعلیم یافتہ بن حضور دی شریعت دے اندر بھی بندہ اس لیے تعلیم یافتہ آل مخ بنتا ہے جسے نفس دیا گندیاں شفتہ چڑھ جائے نبی پاک سرکار دے پانک گلام والیا پوکھ شفتوں میں رنگیا جائے نہیں تردار سمجھ نہیں لگی آر کسی آل ماخی کھڑا تینوں پتا نہیں آلو لماؤ بارہ ساتل ساڈے نفس دیا گندیاں سفتان نے بہری سفتان نے چند سنا نہ سنا سونا تینوں پتا لگے تو اے تعلیم تعلیم تین تعلیم کی حقیقت بھی کھل جانی سفا سفا نم نمبر نبے دائل فلائل آسولی نجا کتاب امام محمد بن محمد مرسفی نو سو چھیاسٹھ ہجری دی دی دفاع آپ بڑیاں لکھ لکھتے نفس دیا کڑیاں انہاں نے انہے دے لکھ رہے ہیں بندے دے نفس دیا بہڑیاں سفت کبڑ آکڑ آپ واننا وڈا, وڈا سمجھنا ظلم خیانت دنیا پرستی دنیا کی ہوب خود پسندی जुब सुन ला जा खोट मिलावट भुख का डर मैं बुख ना आ जाए यह बैरी सु फरते बुख का डर रखना कि मैं बुखा रखा पता नहीं की करा बुख ना आ जाए यह बैरी सु फरते यह मोमेंट अंदर नहीं होनी चाहिए کیونکہ رب سونے نار شک دی دلیل ہے جہاں مومن رب سونے نار یقین رکھے گا کدی بخ کا دھرنے رکھے گا انہوں پتا جس مالک نے کل زندگی دینی ہے اس رولی کے بندوبست بھی کر چھڑنے نے سکنے فرمائی بزرگ لوگ فرما رہے جانور کدی انا روزی نہیں فکر نہیں رکھی رات کو سوندے نے कभी ना सोचते सवेरे कितों खावे की करा नबी पाग दी शरीय के अंदर वाहेदू समझा जाता सजना जरा एक दिन की रोटी भी ना कोल रखे सारे आखो देख बीबी की गल सुना वा जरा बोल चल सुबह हज लो चलो अच बीब वास्ते सबक आ ویسے میرا ایک پورا موضوع ہے چند مسلمان علیم اندر میں بڑے واقعات بیان شاہ شجا کرمانی اللہ کے بڑے وڈے ولی ہوئے بادشاہ سن درویشی بادشاہ درویشی درویشی آئے بادشاہ درویشی بچے آپ سرکار ہاں درویشی جدو ملی ہے آپ سرکار نے ایک بیٹی تھی آپ سرکار دا ارادہ ہوا بیٹی کی شادی کر آپ ترے نے کرمان د والے سن پورے نے رشتہ لبن نہیں کھاطر در ایک درویش مسجد جا لبا مسجد اندر فقیر درویش بیٹھا در آ فرما یارا۔ تینوں رشتے شادی کرنے چاہتا ہے کہ نہیں ہاں اگر رشتہ میرے شریعت نبی مطابق آ فرما نے مرمائن دا رشتہ کروں فکیری چاہے آپ سرکار نے فرمایا اٹھ چل میں تینوں اپنی دھی دینا واٹ اقل مر گئی دنیا بھی جڑی کوٹھی پہلو ویخے भावे बेच दला बैठा हो भावे धीनी हो रही इ्जत बर्बाद चकरे बचाव की बजाय लुटा छोड़े आप भी लुट छोड़े सजना सद के जाव आपने दरवेशों रपए ले गए निकाह पढ़ा छड़े दरवेश आख बाबा निकाह पड़ाए ही मगर मैं है दरवेश میرے کول تو آ ویس ل کوئی پیسہ پوسا دولت کو نہیں ہوں آپ فرمانے نے ماں وی تچی ٹور دون شوہر نے شوہر گھر والی نکد ہے آ ادی روٹی ادھی روٹی دتی ادھی لکا لی ادی روٹی دتی آ کھا ادی روٹی دوما رڑ کے کھا سویر ہوئی شہر پھر ادی روٹی کھی آخت والی روٹی آ کھا لیے وہ آخری یہ کتوں آئی رات نو روٹی پوری تھی ادھی میں کھوائی تھی ادی بچا چڈیے <تصفح> بندہ سی مرد درویز بی مین کسی بائیمان لال ہی میرے والد مجموس ویاہ چڈیا آئے جنہوں رب یقین کو نہیں ہے رات نو رو ادی روٹی لکا کے رکھی کلائے باپ نو شکایت کی باپ مینو کال ویا چڈیا رب اے ادی روٹی مچائی کلاوے یہ بی سد کے جا تے اس ویلے بی کا یقین سی جس باپ دی بیٹی دا یقین تے اس باپ دا یقین کی ہوئے گا سمجھ لگی ہے <سؤال> وہ اتنے قوم پتا نہیں بال جمد نہیں تو فکر ٹوکر دی پہلے نہ کھوتا فکر رکھے سو کتا رکھے نہ سور رکھے کوئی جانور نہ رکھے تتان والے سو سو سال دی فکر رکھ کے ستے پایا بلکہ ہوں نے بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان محا. مل گیا گا مرمائن کا رشتہ کلیا ہاں جی اللہ دا فقیر سی تو بادشاہ فکیری چاہے آپ سرکار نے فرمایا اٹھ چل میں تین اپنی دھی دینا وا इतने अकल मर गई दुनिया की जड़ी कोठी पैरों वेखे भावे बच्चे दला बैठा हो भावे धीनी हो रही बर्बाद चकरे बचाव की बजाय लुटा छोड़े आप भी लुट छोड़े सजना सड़के जा वहां आपने दरवेश लप ल गए निका पड़ा छे दरवे आख दे बाबा نکاح پر ہی مگر میں ہے درویش میرے کو آخ لے کوئی پیسہ پوسا دولت کو کونی آپ فرمانے نے ما ویا بھی بچی ٹوڑ دیتی ہے ہن شہر نے شوہر گھر والی نو آخد ہے آ ادی روٹی ادھی روٹی دتی ادھی لکا لئی ادھی روٹی دیتی, روٹی دیتی آ کھا لئیے ادھی روٹی دوما رڑ کے کھا سویر ہوئی شوہر پھر ادھی روٹی کڈی آ بخت والی اے, اے روٹی آ کھا لئیے لیے وہ آخری کتوں آئی آتوں روٹی پوری تھی ادھی میں کھوائی تھی ادھی بچا چڈیے ہوں اسے بندہ سی مرد دروش سی اور بی بی دا حال سو بی آخری مینو کسی بان ہی میرے والدیپ شکایت کیڈیائی ادھی روٹی مچائی کلاوے سجنا یہ بی سد کے جا یہ اس ویلے بیبیا کا یقین سی جس باپ کی بیٹی د دا اور سباب دا یقین کی ہوگا سمجھ لگی ہے وہ ایتھے تو قوم پتا نہیں بال جمدا نہیں تو فکر ٹکر دی پہلے نہ کھوتا فکر رکھے سو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 لیدی کتاب تو جوں شروع ہوتا ہے آبادی ہماری سے بڑی پریشانی آبادی کیوں ہے امت برباد نہ ہو تعلیم مڑ کے دی کافر بننا تعلیم دا تے مقصد سی کہ خوف پک یقین ہوے بزرگ فرماندن مولا تین یقین ہومن کا جنگل بیابان ہو سینکڑے میلوں دا کاخل ہوگا کچھ نہ کچھ کوڑ ہے شیتان وس وسا پایا خرچہ تھوڑا ہی سفر کی کریں گا تو او چک کے وہا خرچہ بھی پرا تھے آخر بئی مان یقین کیوں بنا ہے جہاں جنگل جانور پال پالتا ایک میں اندر کول نہیں پلان یہ گل میں کہ قوم اس لیے اس فکر بیمان ہوئی پیسہ جن میں برباد ہو گیا مولویا بھی لے گیا پیران بھی لے گیا حکموں بھی لے گیا سارے لے گیا کہ نہیں بس گل ہے ساڈا کلنڈر اقبال فرماندہ اقبال فرماندہ دل کی آزادی شہن شاہی شکم سامان موت دل کی آزادی شہن شاہ ہی شکم سامان فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم آدھا ڈیڈ بھی دی فکر رکھے گا تو مسلیا جی مر جائے گا جو دل دی فکر رکھے گا مردہ بھی لا ہو جائے گا بنے گا ہو. اپنے رازق کون پہچان نے تو محتاج ملوک اپنے رازق کون پہچان نے تو محتاج ملوک اور پہچانے تو ہے تیرے گدا تارا جم جم مخفف جم شید جم شید ہے جمشید کا جمشید بادشاہ ایک بال آ جے اپنے راجک پچھانے تو ہر بادشاہ کمینے دا ٹٹو بنے گا تو جی ایک رب راجک پچھاڑ لوے نا تو دارا جمشے ورگے بادشاہ تیرے غلام ہو گے وہ بولو مرے اے یہ ٹکر نوارو بال جما نہیں ڈی ایس پی بناؤں گا جمیا نہیں ہالے ایس پی بناو گا میں آر باہر نکلنے پتا نہیں کتی کا بچہ کہلان مدرسے وکے ایمان دسو مومن وکے کیوں وکے کیوں وکیا وکیا کیوں ہے امان لسو اچھا سولہ نیتلے دے مگر چل چلتے پائیں گے کہڑی وجہ نال ہاتھ پھرو کیونکہ بخت والا دو دخ جی دو زخ نہیں نہ فریندہ اے بخت والا نہیں فری ایک تھرکی دا شاعر گزریا ہے وہ آئے ہوں تھی میں تک تگیا بیتی اجاڑ ڈھا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 جانور بڑیا سفتیں نکلن گیاں بری صفت نفس دی آدت نکلی جانور تعلیم یافت ہے بندے ساریا بڑیا آدت نکلن گیاں میرے علی وگو تاہ بندہ تعلیم یافتہ ورنہ جہل کٹ ایمان نال دس قران کتاب خدا سے عمل نہ کرنے والے نو اللہ قران وچ عالم کتے اونوں تھڈو انسان وی نہیں آکھیا رب فرماندا ہے کماصل الحمار يحمل اصفار مثل ثم لم وحا کما سال مارے یلو ارمایا جنہوں نے سات دی ان لکھی تو لم ی میں لوہا اللہ آئے نے فرمایا ہونا پڑھی نہیں قرآن دا پہلنا ہو رہے قرآن کا اپنے تے چکنا ہو رہے ہاں پڑھنا ہو رہے پڑھتے توتا بھی لوتا قرآن دفو بن جا کہ نہیں ہوئے کیسٹ جی قرآن نو خالی محفوظ کر رہا کمال ہے تو کیسٹ بھی کی کھڑی سر توجہ نہیں فرمائی دسو ایمان لال دسو کیسٹر قرآن ہے کہ نہیں کیسر جنت جائے گی کیوں پورا قرآن دے اور میں قسم کر کے آنا کیسڑ چ جنت نہیں جانا کیسر دو سخت نہیں جانا جدو قرآن امل نہیں تو چائے پھر درد لکھ جائے گا یہ جی ہافس کی فضیلت تھی آئی نا وہ تدھری سنی آئی ہاں جی کیونکہ ہوں ہر پاس وجدی پی یہ ڈنڈی ہر yeah. کسی نے غلط ماہ نے کر کے اپنا کڑ کچھ چاریا جی کوئی ویٹ لفٹر ہے. کی جم کلب آدھے وہ جاڈی بلڈر بن دے وہ بئی مان لکھی کھڑے ہوتے من ال مومن طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند ہے بڑی بےمان قوم ساری بن گئی ہے بھائی دائی خدا جبریل امین حیران ہوتا ہو سی یہ پتا نہیں کتوں مانے کڈی آنجر ہوا نگا کڑا کچھ کی چڈی چڈی چڈی پا کے لانت بوتھے تو لڑا پھٹتا کیوں پہ کافر واسطے نہیں پا پا اس واسطے پہ ہے دے محلے چواں تے کوئی لڑ پے وہ آؤتری دا مسلمان براوا دے خونے پارستے کنجرا تیار ہوا کی پیا ننگا نگا تے مسلمانوں کا دشمن کافر نالو لڑنا ادھر کی تے گل آوے آدھے مور بھی مراؤ فخر غرور پھر جان کے بنان پاؤ کے سوڑی تاکہ انبر واہ بنے پے ارن گے بدار چلا ہم چوڑے بدار سوڑے اور کیتا حرام کام شو نبی پاگ نے فرمایا وقت آئے گا یوہیبو نے سمانتا یوہیبو نے سمانتا بخاری کی ادیش ہے آکا نے فرمایا وقت آئے گا جب دور پہ پہلا دور آنے اور پہلا منقطع اور لیے بندے موٹے ہون نو پسند کرے ہدیس مروڑ تروڑ کے غلط مانا کر کے کیوں بھائی باہلا ککریہ ملتانی ڈوڑے آئے سن توجہ نہیں فرمائی دے صدیق کے اکبر دبلے پتلے سن جہرا نبیا تو بعد بندیا اللہ نو سب تو بڑا پسند آیا آل وہ ایڈے دبلے پتلے سن گلیں مبارک انہوں چپکیا سن چادر مبارک بندے سن تے کھلوندی نہیں ایتھا گٹیاں تو تھلے ٹور جانی چادر دا تھلے والا پاسا حضور سرکار نے جب فرمایا کپڑا جہا گٹیاں تو تھلے جان نم جائے گ ابو بکر میرا کی ارد کر فرما تھی کرنا تک راستے ہوں ایڈا دبلا پتلا پسند کیوں آیا ہوں یہ ریا رپور رب کا کھڑا ہے کام سارے حرام دیتے حدیث بدلی کھڑا ہے حالانکہ معنی ادا کیے المومن رو قبی و حب اللہ من المومن دعیفے ادا لفظ خود مومن دا لفظ پہ دست دائے علت وجہ علت علت, علت پہ دست دائے کے وجہ کیے اللہ نو محبوب کیوں ہوئے ایمان دی وجہ نار مانا کی بنے گا جس مومن دا ایمان زیادہ مضبوط ہے کمزور ایمان آلے نارو اللہ نو زیادہ پسند ہوئے گا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 کیوں اسی طرح ایمان نال ایمان ہوئی کلی اتلاب علما والا بسی نلم حاصل کرو چاہے چین جانا بڑے اتری دار نبی پاگ کی شریت کافر دی سنگت بہنا آرام ہے توجہ نہیں وہ فرمائی یار وہ کافر کی برا مسلمان نا شریعت ہو شریت آدھی آگت نہ بھائے कोई अगर आंधा जाए तो दसो आम अज देम मुसलमान जस्ट बंदे भी स्याने बंदे मत दे बैठते हैं पुत्र भैड़े की संगत ना बैठी पुलिस आड़े बंदा बाे भावे जुर्म ना करे सूबे में अंदर कर देंगे بدلو لوگ فرماند نے چنے بندے بھی سوبت یارو وک دکھانے سادہ من والے سمجھائی آئی کوئی نہ برا بندہ سو پتیا وانگ دکان لوا را کپڑے تھا کنج کنج بہیے چڑگا پیڑ لار ضرور بہن تے ایمان دس جیڑی شریعت برے مسلمان دی سنگت نہیں بہن دی وہ شریعت کی آخر کافر نستاد بنا لے کیا استاد بغیر سنگت ہوتا ہوں جنہ آؤتری دیا شریعت دا ایڈا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا وہ قوم دے ہون رہ پر بر مڑ ایویں سمجھ بازان دے اگوں لگ پیا کان بازان تے چڑیاں دے اگوں لگ پیا تے دے لے گیا ترقی دی روڑی تے قسم خدا دی کر کے اللہ اور جڑی اج تعلیم تعلیم بریاں صفتاں کڈن والی نہیں اے تے والی اے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 جے جے میں جے میں کوئی تعلیم پڑھتا جاتا ہے اوے اوے بئیمان تو بئیمان کیوں بئیمان دسیا جائے اے جڑے شیخ صاحب شیخ محمد رفیق صاحب انہاں اپنے والد دیا گلوں میں سنائی مرحوم سیانے لوگ سن تو کھے چبل رہ گئے سنائی میرا والد سولہ من وزن چکے ایک سو ترائے پوڑیاں چڑھ گیا جبانی اپنی سات من کی بوری تے چی چن خیر اس گل آ کے سانوں سبق پڑھا سن والد صاحب آ پ मैं जदों की होश संभाली है ना मैं बदकारी नहीं की ताकत सीता ताकत सी, सी। होने वाली जी सा नवीं बिरादरी तैयार हुई खड़ी फार्मी चूचे इन दे तू दो मन की बोरी रख ते चुक जा वो जिनस तैयार पी हों जे खो भेड़ खोब गई ना भेड़ yeah. खोबे रल के क्डे तो मुड़ आखे आ निकली पी जे आखिर फिर सानू होर सबकी देंगे दे सन पुत्र शादी हो जाए रोटी अपनी है ठार के खा تو ہون سبق کی ایڈا چوچا ہے ایڈا چوچا اگوں گا لگا کھڑا ٹی وی چکلے جیا تو سکول اچ گیا ہے تے سکول دی ہر کتاب تے چوچی تے چوچا فوٹو اتنے لگی ہو سکے جن سپرستی تے بدکاری جناح تے کا سبق چوتھے سال تو شروع تاں کر کے آج تو پنجاز سال پہلوں بھی سال پی پی سال دے کے نوجوانوں نو پتا نہیں ہوتا برائی کی ہوتی کیوں, کیوں بھائی اتنے جڑے بابے بیٹھے ہو گے وہاں پتا ہونا کیوں حضرت ہوں چوتھے سال کا سکا برا نال بدکاری تے لگا خلا. میرے کو آ گیا لاہور اخبار کا ایک صحافی ہی اکبر اندر نام سے کہن لگا پتر اپنے لے آدے آتا آن میں آ گیا تو میں مرا جیتے مرنے میں میرے گال کیوں لگوں میں تینوں کا دل نہیں مراوا آدھا میں اج اپنے ایک دوست کے گھر گیا وا بھٹھے ہاں مہمان بیٹھے آ ماں پیو بیٹھا چوتھے چار سال کا ایک برا پانچ سال کا دوجا سڈے سامنے ستن کھول کے पंजे साल चौथे साल बुराई शुरू कर दी जाएकाा चार हाल है दुनिया का जीवन जो कि कहनी सामू मरा मैं तेन मरा नहीं मेरे सिर न लग तेरी मेहरबानी मैं तेन यह ना आखागा अपन जो बचानेकूल चो कल टीवी घर टीवी चा कूल च ना जाए हजा आ नहीं आ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 میں اوکے کسی سکھر سوال کیتا شاہ جی تو پیسے دئیے ٹی وی ویکو گے پیسے دئیے ٹی وی ویخو گے شاہی اگو کی آدھے سر مبارک تو اتر سکتا ہے ٹی وی نہیں ویک سکتا ان بال جدو جو جوان ہو گئے کیوں جوانی نہ بنے کیوں کام نہ ہوا نہ ہو سفت نہ ایمان درس تعلیم حاصل کرفت کا میری تعلیم ایک کتاب ایک علم سن آڑھن عالم بن دے صحابہ پڑھے نہیں سنیا سن کے تعنات دے وڈے عالم بنے اسے واسطے جڑے سوفیا فکرا لوگ نے انہاں دی سنگت بہن والا گلان حق دیاں سنن والا قسم خدا دی کتاباں پڑھنے والے تو جاندے وجہ ہی تا کر کے معاشرے دے اندر دن تین شیطانیت نظر آ رہی ہے ہر پاسے انسانیت نہیں کیوں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 یہ دو کتابیں اس یونیورسٹی دے نتاب دیا نے محشرِ خیال اسالی بے نثرِ اردو انہ دو من کتابیں لکھیا ہے شیطان بھی پیغمبر ہے وہ جیڑے کنجران دی نگاہوے چی شیطان پیغمبر ہے وہ برائی تو بچن گئے اگر حوالہ غلط ہو مذہبان بٹھانے اگر کتابیں پہنے سامنے تاں کر کے ہر بری صفت اج ویچے ہر چنگی سفت بند مک گئی اور عوام دے جٹ بندے وی آ بیٹھ ہیں کسم خدا دی کہ یار پتہ نربان کی نہیں زمان بن کے گیا بندے رہے کو نہیں ایک بابا سی ایک ڈرائیور میں یہ میں ہوٹل سے چاہ پہ پینا تے ایک بابا بیٹھا میں بابے آخیا پتر گل بابے نے آخر بابا جی گل سنا بابا پتر کی گل تین سناوا بس نہیں ایونا سن سوڑ لے پڑو اروں نکلتے سا باہر تے ڈر سا کوئی کتا پیلا نہ مل جائے کوئی سپ نہ مل جائے ہوں گھروں باہر نکلنے تو ڈرنے کو بندہ نہ مل جائے تعلیم <سؤال> <سؤال> جانور تو انسان بنا دی انسان تو جانور تری بنا کی لانت لانت ساڈے تے پی گئی اصل ان تعلیم پہ جی جانور نو انسان کی بنایا سی انسان نو جانور جنہیں سورا دی نگاہ شیطان چنگا ہوے تو تھڈو نبی ہوگمبر ہوے تو اللہ دا محرم مہرم ہوئے ہوتی کی جنسا تیار ہو تعلیم کی غرض و غایت اہی آئی علامت اہی آئی جانور اپنی عادت چھ جائے بندے دا نفس اپنیاں بریاں آدت چڑ جاوے جب چھڈ جائے اے پھر سمجھ لائے تعلیم یافتہ ہو گیا بھاویں کتاب ایک نہیں پڑھی آخر کیسٹا میرے بجن وقت تھوڑا جلدی نہ لے لو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 میں ملتان انوار لو مجھ تنظیم دا امتحان ایک دن ایک دن غلطی نال پڑھ کے تے الحمدللہ جدو اللہ تعالی سمجھ سوچتا فرمائی میں ساڑ دی آپ کے خطاب کے لیے مدرسہ فیضانس میں بارہ کوشش کے باوجود مفتی رفیق صاحب مدرسہ نے اجازت نہیں ہم نے وجہ معلوم کی تو فرمایا رفیق کہ اللہ سے مفتی اسفاظ خطاب پر پابندی بیان کی ہے پوچھو پوچھو باقی معاملہ اس گل تو پیچھوں مجبور نے غیر عورتیں آتی ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ گفتگو کرنا جائز ہے یہ جی نہیں ہے لیکن ہم لوگ عورتوں کے پردے کے حق میں ہیں اور سکول و کالج کی تعلیم کو کفر کفرتھتے ہیں لوگوں کا اعتراض ہے گل یہ سی اس لیے حالات روزی جڑی پوری ہے نا وہ تو بڑی مشکل ہوئی ایمان پہ آخ بچا بڑی اوکھی ہاں جی باقی گل یہ بھائی یہ بختالی قوم ساری اتنے تک پہنچ گئی ہے کہ یہ رن میں جتی لا دے وے تو رن آدھی مسند ہی نہیں بزرگ فرماندے نے کمینی نہیں رن کی نشانی ہوں وہ مرد دے خرید دی خریدی شہ پسند نہیں کرتی کیوں آ جس کر لی تو می کنگی بھی لے جائے گا کترا نہ مراد میرے تب الٹا ویلا کٹا متے لگ گیا وی شہ لپڑا لو تو میں آپ ہی جی ہاں ہوں را بابا ہر تھانے ہوں باقی گلیا بھی غیر عورت نال انج دیا گلوں کرے نہ بندہ بچا اج تو دور ہوگا ودیا کھڑا ہے تو جی کوئی آ بھی جاتی ہے بخت والی تو کرخت لہجے چ بولیا جائے اندر نظر اپنیا بچاؤ تھلے رکھو نگاہ وہ ویخو ہی نہ ہوں کون میں بچن بچن والی گل کو شاید کا شان ردول کیا اور شاہد او کا سہی مانا یہ ترجمہ قرآن پاک لکھے انہوں میں گلا سوال کرنے والے اس بارے کو مساجد کو مزجن کرنا سنگ وغیرہ کا استعمال کرنا فضول خرچی یا ثواب ہے مسل میں نے تکریر کرنی ہے یہ مسلے ملتان جو تو ان نام خطرہ کا سائرن مفتی محمد شاہد کا دردی جو تاریر کیا سیفی بھائیوں کے لیے درست ہے بالکل درست بالکل جو لکھا سی لکھے کیا عورت کا تبلیغ کرنا چاہیے مرد دین پھیلا لیا باقی رن رہ گئی <laughs> بابا ہوں تو آؤ تیرول کا جلوس انہاں انہیں ہے بیروت کو بچا کر دم لیں گی میں کافر بھی آخ گے بھی مرد ہوں مر گئے ہوں دی آئی ہیں فتہ پہ لیکن ہم لوگ عورتوں کے پردے کے حق میں ہیں اور سکول اور کالج کی تعلیم کو کفر سمجھتے ہیں لوگوں کا اعتراض ہے گل <laughs> یہ سی اس لیے حلال روزی جڑی پوری ہے نا وہ تو بڑی مشکل ہوئی ایمان پہ آخ بچا بڑی اور ہاں جی باقی گل یہ بھائی اے بخت والی قوم ساری اتنے تک پہنچ گئی ہے کہ اے رن نو جتی لائے دے تو رانا دی منتھ پسند ہی نہیں بزرگ فرمان نے کمینی نہیں لان کی نشانی ہوتی وہ مرد دی خریدی شہ پسند نہیں کرتی کیوں آدھی ہے جی پسند کر لی تو میں جا سا وہ چنگی بھی لے جائے گا تو آ کے ڈاطرا خطرہ نہ مرادا میرے توں الٹا ویلا کٹا لے لگ گیا وی شہ لپڑا لو تم آپ ہی جنیا را بابا ہر تھان سے ہوں باقی گلیا بغیر عورت نال انج دیا گلوں کرے نہ بندہ بچا اج تر ہوگا ودیا کھڑا ہے تو جی کوئی آ بھی جاتی تے بخت والی تو کرخت لہجے چ بولیا جی ہوں نظر اپنیا بچاؤ تھلے رکھو نگاہ وہ نہ پر ہوں کون مائب اے مائب اے مائب میں اے اے لگا لگا یہ میں یہ بچن بچن والی گل کو کا شان ندول کیا اور شاید کا سہی مانا کیا کال رسول یاد قرآن یہ ترجمہ قرآن پاک لکھے انہوں میں گلا سوال کرنے والے اس بارے میں مساجد کو مزجن کرنا سنگ مرور وغیرہ کا استعمال کرنا فضول خرچی یا ثواب ہے مسل لکھے ایک ایک تقریر کرنی ہے یہ مسلے ملتان جو تو ان کو انداز نام خطرہ کا سائرن مفتی محمد صادق نے کادر جو تاریر کیا صحیفی بھائیوں کے لیے درست ہے بالکل درست بالکل جو لکھیا ہے صحیح لکھے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 بیام اسلام کے ازواج میں سے کس نے تبلیغ کی ہے پہلا دا بندہ کوئی باہر نکل کے ہزور دے باہر ثابت کرو کہ باہر جو اپنے چ نکل کے کسی دے گھر گئی ہوا متحرات کے کول بی آ کے مسلے پوچھتی سن وہ شرح پوچھتی سن بیبیا پاک اپنے گھر چیٹیا مسلے دس چن دیا سن تو ہوں نہ وقت نہ ہزور کا گھر پاک۔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 تنریمل مدارے سالے تھارے کٹھے ہو کے ہوں میرے نال مناظرے تو تیار ہوئے ان مناظرہ تو میں کرنا کوئی نہیں یہ مجادلہ آخنا منازرا آخنا کوفرے کیونکہ مناظرہ ہوں کہ جدو کسی گل صحیح درست دے بارے معلوم نہ ہو مشورہ کرو حق معلوم کرنے میں حق دے بارے یقین ہے اور تنظیم کوفتے یقین ہے اس واسطے میں مناظرہ نہیں مجادلہ کرنا آسن آسن طریقے ہونا ہے اور او میں تاریخ سارا شرطوں وغیرہ طے ہو گئی تاریخ ہوں تے ہو جانی ہے میں ہوں جلیا ان شاء اللہ جمعے تریخ ہو جانی ہے صحیح دشا دگے آنا پروفیسر ہے ہاں ان کی خدمت سب انہیں کرانی ہے اپنی ہون دے گے تو اندر ہو گئے ان شاء اللہ ہو لزیز تو چشتی دی مدد جنا سہاگا پھیرا تو اندر کیسٹے کو آ جا سن پیا پہ دیکھ لیا جی سن لیا جی بنتا کی پہ غزب بدر میں قیدیوں سے مسلمان کے بچوں کو پڑھانے کے بارے میں کیا جب جھوٹ کردہ پتا نہیں کتنے کتنے کی کچھ کی سر جد قیدیاں نے بدر سے ہلور نے فرمایا گلو میرے مولا میں کیا امریکہ افغانستان لڑ پے فڑ پھڑ پھڑ پھڑ پھڑ لفافہ تھلے رہ جائے باہر صورت میں جواب موٹا سمجھا بدر کے قیدیوں سے حضور نے فرمایا بس جواب بیچے بھئی مان بندے توجہ نہیں کی بدر کے قیدیوں سے حضور نے فرمایا اور ایک پڑھنا پڑھنے دیکھو نہیں صرف لکھنے کی بات ہے بدر کے قیدیوں سے کیوں فرمایا تو ایتھو پتر لندن دیتی کھڑا ہے حضور قیدی ہے کوئی با فرمان دن مرو قیدی جدو کری دے اسلے کئی واران قیدی با قیدیشکت رکھی جی مشقت کرائی جن سمنی لکھائی رکھے اوتے قیدی ہوں بھی قیدیاں نو. حضور سرکار قیدیاں تو مشقت واسطے فرمایا ہے ورنہ اس وقت بھی وحید لکھن والے صحابہ موجود سن بئی مانا کدے دا کدیں کھچ لیا اور پھر سنو میں کن تاگا سٹنا سنو تے تاگا سٹنا میرے آکا نامدار دے صبا بارے اس کو علاوہ قیدیاں تو علاوہ ثابت کرو میرے آکا نامدار سرکار نے کافرہ کافران فرمایا ہوئے میرے صحابہ تعلیم دو مائی دلال ثابت کرے آکا نے میرے لفظ ہوئے آقا نے فرمایا ہوئے ہوفر میرے صحابہ تعلیم دو جا ثابت کر لو میں گاٹا بڑھا تحقیق پوری سننی ہوگی تو میرے کشتہ پی انگریزی تعلیم حرام کیوں ہے انگریزی اگریزی زبان حرام کیوں ہے ایک کے دا موضوع انگریزی تعلیم علماء ماؤ مشائخ کی نظر میں میں ارب اجم سو سال پرانے عالم شروع کی تن مشائق دین تے ہیک حوالہ پیر پٹھان کا سنا کیونکہ سارے کشت نہیں لگو گے جان لو پیر تو سیا میرا خاجا سلیمان تو سی را اللہ بڑے وے آلم سنس وقت آپ اٹھے آدھے ہوں سن کچھ مول بھی آئے انہیں آوڑا مدرسہ بنایا چلو دعا فرماو آپ تو شریف لے گئے اگو مدرسے لیا کتاب انگلش کی دیکھ کے اقبال موہر چاہیے تاکہ دیکھ گے اگان ٹر جان گے دعا کھنگے آخان اللہ ٹھیک ہے تعلیم یہ سارا ٹھیک ہے آپ اتوں گزرے ہر والی اللہ سی گل لک دی وہ آدھے ہز نو تعلیم آئی ہے اللہ بخش تو سویدا والا سن آپ فرما رہے یہ مدرسہ نہیں متر سو کنا مولانا محمود صاحب کا ربن مدرس بیٹھے نے تو دے زبانی جا کے واقعہ سن لو آپ نے فرمایا مدرسا نہیں. مطرسا. مطرسا ہو اور سمجھ آپ نے فرمایا ایتھے میں دعا نکرے سا پچھلے پیری ٹر گئے الحمدللہ للہ میں اپنے چشتی بزرگوں کے گلوں کا پا بندہ جنہیں مزید بیانات کے حوالے سننے ہوں من شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی دے محدث غماری دے محدث زاہد کوسری عرب باریاں دے اور جناب جی ایس عجم دے چشتی بدرگاں دے نقش بندیاں دے سوہر وردیاں دے قادریاں دے چشتی نے بھر بھر کے حوالے ثابت کی تنے ہر اللہ دا ولی ایس یہودیت دے مخالف شی جی گیہ بھارت چارے تعلیم چبائی ہے کوئی مائی دلال مانو ولیاں دے حوالے غلط ثابت کر دے سن میاں شیر بانی جاندور والا ولی جاندھ روسے زمان سی شاہ صاحب کرمالیا مرشد آپ سرکار سکار خطبات شیر ربانی میرے موجود نے تکریر خت ختبے اس لکھا ہے ایک مولوی آیا مولوی فاضل دا امتحان دے کے تے کہن لگا حضور میں مولوی فاضل دا امتحان دتا ہے تے مولوی فاضل مولویا کا کوساگریز ترتیب مولوی فاضل میں کیا دعا کرو مطلب کی فی نوکری لگ جاوے فرماند نے چوڑا بن نہیں دور میں چوڑا میں بڑا گا فرمایا خیالی پلا نہیں پکتے دے آ خیالی پلا نہیں پکتے جدوں تپڑے آنے والے پاوے گا وہاں دے جا دی تعلیم سارا کچھ پڑے گا چوڑا بن جائے گا مولی فاضل آردہ والے کا حشر پکڑتے ہیں تو جا سکو والا وہ سی کو توڑ کے وکھاوے الحمد للہ میری کنڈ کے پچھے ہر اللہ کا ولی وہ پچھوں ہاتھ رکھی کھڑا چشتی شابش ہے جہے یہ دہامی کوئی وہ حوالہ کڈن ولی کا ولی ہوے ولی ودر نہ ہو हाँ ये ना भी धिया लंदन हो पिछले वली बने बैठे काजी आंगो तवजो नहीं फरमाई काजी हां यारे सारी यूदियत रचती हो जो, टीवी चकले खरे चो वली ए वली वा रहे वली कोई वली होता जरा नबी शरीयत पूरा चले जरा मुस्तहब छे वली नहीं हों जड़ा वाजब त फर्द सारा कुछ पीती खड़ा वली اچھا جی مسلم سکولیاں دے اضلا تو جدا جکے در روکل کہ مسلم سکولیاں دے ازلا تو رو اگے بھی سنا ہوا ابو ایڈری ابو ہے ناند ڈری امی شکلا شکل ادش رہا کپڑے اداری تائی ای دس دلو دس تائی تھی ای دس انگریز دے گدا ہے مسلم سکولیا اگلا دین نبی دشمن دینے نبی دشمن انگریز دے پاری کو تو ہے دے انگریزی اقل ماری یاری مسلم دے بے وفاہل سنیا وہاں بیا دے اللہ تو جل مطلب دا عظمت جھگڑا ساک برال پوریا نہائ نی تقدیر لار کی رسالت رحمت دمین برسا مولا تین رحمت باری دوست رحمت دمین برسا مولا تین رحمت باری دو واست جی وغدی مدی نے دے چمنے در اباد بہاری داست ج شا سجا دی دار کی تار داست آئی جہادر گ شکرانا پڑیا بی, بی زینب دی جاری داست آئی پیدل شام دفر کی آگت مہاری داست آئی حسین دے چاہی قرآن پڑھیا کربل حسین نے چاہیے قرآن پڑھیا کربل دے کاری داست اپنے شان دا صدقہ کرو لج پال لجپالی کرا دیدار بے کس کو تی سک وزر بالی آ گلہ گارا یار یا کے مائیں گلہ گارا نظر والی آو پردا یار دے چو رو جی جالی آئی می محمد محبت لال و کرم کتا سہان شہر مدینے دے دہ کرم پتا سب بہان و شاہر مدینے دے آیا نبی ندیا سلطان آیا نبی کا بڑا سلطان تان شہر مدینے دے وہاں کرم کتا شہر مدینے دے خط میرے رسول آیا ترف عجیب ہے رب دا حبیب ہے रहमत जगदी बे सा भी नसीबे इहमत ही आई असं झोली बिच पाई गई सिख खुदाई आई हो नजली दिखाया शान शाहर मदीने दे روشنا رسول دی رحمت جھول دیا وہ رنگ آل اللہ دے مقبول دی اصا دے اصول دیا وہ نارا کلمے دگ سو دا سارے جگ لگے کو کو آگے نارا دا میں لگ سونے جدا سارے جگ لگی کفار کوگ تاہو لگا شیطان شہر مدینے دے شیتانچار گلی بچ بار کے تیاری ہے مڈی چائی ساری ہے وہ مڈی او گریب دی چاون کلو بھاری ہے ڈاٹھی لاچاری ہے ہے آیا خیر اللہ آ بڑھی آخر نی گارا کوئی مزدور کھلیا آیا بڑا مجھا چنی کرا کوئی مزدور جنیا چیا سونے فرمان و شہر مدینے دے وہ کرم کی سب بہان و شاہر مدین دے بستے والے فارم مایا مڈی مائ چا تا جی توڑی آکے مائڑی بہر ہاں کم تا تلا دھا متا بنے مڈی چا بولے خیر رولو و تلا دا متا بنے مڈی چا بولے خیر رولو و لو ورا نا دامن دمن تھی تو حیران و شاہر مدی دے واہ کرم کتا سہال و شاہر مدینے دیا وہ پکڑ دن مستفا دھیر و پی جنگل منہ کرے پی پکڑا من مستفا دھی بہر وہی پی جنگل منہ کریں پی وہ جنڈ سانگے وہدی پی وہ کنہ ہالنے پی وطن چھوڑے پی جی سانگے وی پی وہ کنالنے پی وطن چھڑے دی پی ون پہنچے ایک جایا کنجڑی لہا مزدوری بھی ڈساں ون پہنچے ایک جایا کنجڑی لہا مزدوری بھی ڈساں میں ہی جا کر گزران بارو شہر مدینے دے واہ کرم کی سب بہان و شہر مدینے دے بن مزدوری دے کم تے دا پوچے دن مزدوری دے کم تا ہاں فائدے تا پوچھے دا جندا کوئی نہ ہو گل نہ لا اپنا بنے دا کوئی نہ کو گل نہ لا اپنا بنے دم کر میں بہ دا ہاں گھر کی ار بن در بڑھی بڑھ بود بو تر قدرت دامان دا و شہر مدینے دے واہ کرم کتا سبان و شہر مدینے دے دلبا محبت نڈیا آخر والا نام دسا پتہ کوئی لا ت بجھیاں کے بستے والا نام ڈسا تو پتہ کوئی لاتو لوکن دی میں کرے گم گال ڈسا تو حال سڑا تو لوکن دی میں کرے گم گال ڈسا تو حال سڑا تو وشائن دی تفرما جے کروائی ملکا اوائی ملیچا سائی تفرما جگ ملکا وہ آئی ملی جا ہم محمد پڑھدا قرآن و شاہر مدینے دے ہم محمد پڑھدہ قرآن و شہر مدینے دے تو محمد ہیں کلمہ پڑھا جا لا لاچا جسو محمد نے کلمہ پڑھا چا دن چا تو کلو جان چھا چا جا وہ سائیں کلمہ پڑھایا بڈی مت لب پایا تھی اللہ یا تے سوایا تھری دا مسلمان بارو شہر نے دے وم سبح شہر مدینے مدی نے بندہ رب دا سن تو موم بندہ رب دا تیرے دشمن ہی نی چارت تھی خبردار تو تم بندہ ربدار کے دے دشمن ہے نیچار تھی خبردار پہلا دشمن نفس تیدا دے نفس کمار تھی خبردار دوجا دشمن ہے سیتان تیرا دوجا دشمن ہے سیتان تیرا تیجا یہودی تے कुफार थी खबरदार पर करी फकीरा चौथी दुनिया दुश्मन ना कर दुनिया प्यार थी खबरदार मोमना तेरे दोस्त विचार चार दुश्मन चार दोस्त मोम तेरे दोस्त विचार सुनते गुलेव दसा तू यारी ला پہلا دوست ہے رب تا مدنی مستفا یاری لا تیجا دوست ہے روح تا تیجا دوست ہے روح تا دے روح کو روح دگیزا توبل کے جا پر کری نی چوتھی آخرت دوستی کری نی فکیرا چوتھی آخرات دوستی کچھ دا سمال بڑا سنبھے لے کے جا ہو نبی سی نل یاری لئی زندگی اپنی سونی بنائی نبی سی نل یاری لئی زندگی اپنی سونی بنائی نبی سے سین یاری لی مدنی نال تو یاری تاری ل سونی داری رکھا ہاں مدنی نال تو یاری تاری ل سونی داری رکھا کر تو بہ والا نہ کٹا کر کر تو با والا نہاری ہا کو سب بانا جی نبی سینال زندگی اپنی سونی بنائی جائیں جی نبی سی ل یاری لائی سونے سونے دیتے فرما بچے کو دین پڑھا دین دا رت مند بنا سکول کالج جی تو بچا بھائی سکول کالج جی تو بچا کیوں وچ سکول ہے برائی پر آنے بھی اللہ وچ سکول ہے برائی پر جینبی سی نل یاری لائی زندگی اپنی سونی بانائی جائیں جی نبی سینالی سر تد گن سونی پگ خوش پر کی وے یہ جگ ہاں سر تد گن سونی پگ خوش پر تھی وے یہ جگ سکون دے نہ لگ نہ لگ کیوں کیوں پگ لہائی پر جی نبی سی نل یاری لی مسل دی پگ لہائی پر جی نبی سی نل یاری لی زندگی اپنی سونی بنائی جائیں جی نبی سی نل یار لی گھروں کد مسی پیوی نہ آپ دیکھ نہ دیکھی بیوی گھروں کد گ रखी ना आप देख ना देखी भी पीछे भैया कुछ ना थी क्यों घरों कर तू युराई घरों कर तू ए बुराई पर जय नबी सेनल यारी जिंदगी अपनी सुनी बनाई जय जय जाए नबी सेनल यारी जिंदगी अपनी بانائی جائیں, جائیں نبی سین یاری لائی مسلم غیرت خون گورے بھائی شیر کے گور ہوئے مسلم دا غیر عورت سن دی بیٹھی فون مسلے دا مک گیا غیرت خون مسل سن دی بیتی فون مہینہ جلائی ہو ج مہنا جلائی ہوئے باوے جن پر کن لے سی فون لائی مسل بھی غیرت موقائی پر جی نبی سی نل یاری لی زندگی اپنی سونی بنائی جائ جی نبی سی نل یاری لیت پی ٹی نچے نچتی بھی یہ کہنا وڈے دہتے بچے عورت پی ٹی وی تن نچے وڈے دہ دے, دے, دے, دے, دے بچے دس موسلا ہونا کیا بچے دس کیاسلا پی کیا بچے عورت ٹی وی نچتی پئی مسل کی غیرت مکائی پر جے نبی سی نل یاری لائی زندگی اپنی سونی بنائی جائیں جی نبی سی نل یاری لائی سندی اپنی سونی بنائی جائیں جی نبی سی نل یاری لائی شیر گور ہوئے ظالم چلائے ظلم پترے بچے کو پلائے پولو پہ کترے ظالم چلائے ظالم ظلم پترے بچے کو پولے دے, خطرے مارے دے, خطرے مارے دے خطرے کہیں کو کوئی نہیں کال